صلات والسلام نبی اللہ نور اللہ جہنم میں لے جانے والے اعمال مکتبت المدینہ کی شائع کردہ ہے میرے ہاتھ میں ہے کبیرہ گناہوں کا اس کتاب کے اندر بیان ہے اللہ ہمیں پڑھنے سننے سمجھنے کی اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے میں درود پاک کی فضیلت المعجم القبیر حدیث نمبر 2887 کے حوالے سے لکھی ہے حضرت سیدنا امام حسین بن علی رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ محبوب رب العزت محسن انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہوا پھر اس نے مجھ پر درود پڑنے میں کوتاہی کی تو بے شک وہ جنت کا راستہ بھول گیا اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ وبارک میٹھے اسلائم اسلام بھائیو مدنی چینل کے ناظرین ماہ نور ماہ ماہر نور شریف اپنی نورانیت پھیلا رہا ہے اور اسی خوشی میں فضان قصیدہ نور کا سلسلہ مدنی چینل نے شروع کیا اور ہمیں اس میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے سید اعلی حضرت کا قصیدہ نور جو کہ انسٹھ اشعار پر مشتمل ہے انشاءاللہ اس ماہ نور میں ہم سارا پڑھنے سننے سمجھنے سمجھانے کی سعادت حاصل کریں گے چند اشعار پچھلے سلسلوں میں پڑھے گئے آئیے مزید آگے پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں عرش بھی پھر فردوس بھی اس شاہ والا نور کا عرش بھی پھر فردوس بھی اس شاہ والا نور کا کاش کیا ہے کر سلسلے میں ارض کیا گیا تھا کہ اللہ تعالی کی مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق ہے اور آٹھ جنتوں کا بھی ارض کیا گیا تھا یہ اعلی حضرت اس شیر میں اپنا عشق بھرا جذبہ پیش کر رہے ہیں کہ عرش ہو یا جنت الفردوس ہو سب سے اعلیٰ جنت ہو سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی ہے پیارے آکا علی سلا تو السلام کی تو شان بہت ارفا والا ہے اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو جنت کا وارث بنانا ہے جی ہاں آئیے آپ کو میں پرانے پاک سناتا ہوں اور اس کے تحت خزان الرفان سے بھی عرض کرتا ہوں چنانچہ پارہ سولہ سورہ مریم کی آیت نمبر 63 میں ارشاد ہوتا ہے تلکل نوری ترجمہ کنز المان یہ وہ باغ ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اسے کریں گے جو پرہیزگار ہے تو اللہ تبارک و بات اپنے بندوں کو جنت کا وارث فرمائے گا اور اب اگر وہ کہہ دے کہ اللہ نبی اللہ نبی وارث تو کیا عرج ہے اور اگر اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا کہ سب کچھ حضور کے لیے ہے جنت الفردوس ہوں یا عرش کیا ہے مزید سنیے پارا آٹھ آر سر آراف آج نمبر پینتالیس میں ارشاد ہوتا ہے ترجمہ کنزول ایمان اور ندا ہوئی کہ یہ جنت تمہیں میراث ملی اب اس آئی کے تحت علماء نے جو ہمیں مدنی پھول ان آئت فرمائے آئیے اسے چننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں ہم نے ترجمہ کنزول ایمان سنا اور ندا ہوئی یہ جنت تمہیں میراث ملی مٹھی مٹے اسلائی بھائی وہ مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیے کہ ہر کافر کے لیے جنت میں ٹھکانا بنایا گیا ہے ہر مومن کے لیے جنت میں ٹھکانا بنایا گیا ہے مومن کے لیے بھی کافر کے لیے بھی جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے دو زخی دو زخم میں داخل ہوں گے تو जाएगी ताकि کو جنت دکھائی جائے گی تاکہ انہیں ले ہو کہ اگر تم ایمان لے آتے اللہ تمہارے کا کی فرما برداری کرتے تم کو جنت میں یہ ٹھکانے دیے جاتے اور پھر اہل جنت سے کہا جائے گا اے جنتیوں تم ان ٹھکانوں کو بطور وراثت لے لو کیونکہ تم نیک عمل کرتے تھے پھر جنت میں جو کافروں کے ٹھکانے ہوں گے ایمان والوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے اسی طرح ہر کافر اور مومن کے لیے جہنم میں بھی ایک ٹھکانہ ہے مسلمانوں کے جنت میں داخل ہونے کے بعد مسلمانوں کو دوزخ میں ان کے ٹھکانے دکھائے جائیں گے کہ اگر ایمان نہ لاتے اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری نہ کرتے تو دوزخ کے ان ٹھکانوں میں تمہیں رکھا جاتا پھر مسلمانوں کے وہ حصے جو دوزخ میں ہیں کافروں کو دے دیے جائیں گے یہ اس لیے کہ قیامت کے دن کافر اللہ تعالی سے یہ نہ کہہ سکے کہ اگر میں ایمان لاتا تو میرے لیے جنت میں کوئی ٹھکانہ تو بنایا ہی نہیں تھا یا اللہ تو مجھے جنت میں کس جگہ رکھتا اللہ نے تو جنت میں ٹھکانہ رکھا ہوا ہے اس نے ایمان قبول نہیں کیا اس نے کفر کیا اس نے گناہے کبیرہ کیے اللہ تعالیٰ کے قسب کو ابھارا جنت میں لے جانے والے کام کیے اور سبحان اللہ حدیث میں بھی ارشاد ہوا جیسا کہ مسند احمد میں ہے حدیث نمبر دس ہزار چھ سو حضرت ابو رام رضی اللہ تعالی نے بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہر دوزخی جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھے گا پھر یہ کہے گا کاش اللہ ازل مجھے ہدایت دے دیتا اور یہ دیکھنا اس کے لیے حسرت کا باعث ہوگا اور ہر جنتی دوزخ میں اپنا چکانہ دیکھے گا پھر کہے گا اگر اللہ عز و جل مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں یہاں ہوتا اور یہ دیکھنا اس کے لیے شکر کا مجب ہوگا مجمع جلدی صفحہ نمبر تین سو ننانوے حضرت ابو رضی اللہ تعلق بیان ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہر دوزخ میں داخل ہونے والے کو جنت مسکر ٹھکانہ کا دکھایا جائے گا بس شرط یہ کہ وہ ایمان لے آتا تاکہ اس سے حسرت ہو اور ہر جنت میں داخل ہونے والے کو دوزخ مسکر ٹھکانہ دکھایا جائے گا کہ اگر وہ برے کام کرتا تاکہ وہ زیادہ شکر کرے اور حضرت امام مسلم جاج کشیری روایت کرتے ہیں صحیح مسلم ہم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ایک یہودی یا نصرانی دے گا اور فرمائے گا یہ تمہارا دو کی آگ سے فدیہ ہے علامہ نووی حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں ایک روایت میں جب کوئی مسلمان شخص فوت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ایک یہودی یا عیسائی کو دوزخ میں داخل کر دیتا ہے اور ایک روایت میں ہے قیامت کے دن بعض مسلمان پہاڑوں کے برابر گنا لے کر آئیں گے اللہ تعالیٰ ان کے گنا بخش دے گا اور مسلمانوں کے ان گناہوں کو یہودیوں پر ڈالے گا عیسائیوں پر ڈالے گا سبحان اللہ تو مسلمان ہونا بہت بڑی سعادت کی بات ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں تو اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو جنت میں وراثت عطا فرمائے گا جنت کے محالات عطا فرمائے گا جنت کے باغات عطا فرمائے گا اور اگر پیارے اکالی سلاط و السلام کے لیے کہہ دیے جائے کہ عرشی معلہ آقا کے لیے جنت الفردوس آقا کے لیے تو اس میں یقیناً کچھ حرج نہیں ہے اللہ کے بندے جنت کے وارث بنائے جائیں گے تو اگر کوئی کہے کہ وہ لاہور داتا نگر ہے تو کیا حرج ہے پاک پتن بابا فرید الدین گنجے شکر کا نگر ہے تو کیا حرج ہے کوئی حرج نہیں ٹھیک ہے سہان اللہ مسمن اس شہر میں آیا مسمن کا مطلب ہے آٹھ کونوں والا یعنی آٹھ کونوں والا عرش آپ کا ہست پہلو محل ہے اور یار صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت الفردوس آپ کے نورانی محل کا بالا خانہ ہے مزید اعلیٰ حضرت جھوم جھوم کر کصید نور میں فرما رہے فرمارے آئی بسائی نور کا بدعت کا کیا مطلب ہے نئی بات بدعت حسنہ بھی ہوتی ہے اور بدعت سیاح بھی ہوتی ہے, جو بری بدعت ہے وہ بری ہے. جو اچھی بدعت ہے وہ اچھی ہے یہ مائک بھی بدعت ہے مسجدوں کو اس طرح تعمیر کرنا موجودہ دور کے مطابق یہ بھی تو ہے یہ بھی تو نیا کام ہے مگر یہ اچھا ہے اس لیے بدعت حسنہ ہے اس میں حرج نہیں ہے بلکہ جو اسلام میں نئی چیز جاری کرتا ہے اس کو اس کا ثواب ملتا ہے برال سیر اعلی حضرت قصیدہ نور کے شیر میں فرما رہے ہیں اے میرے نور والے آقا کفر و بدعت اور بدعقیدگی کا اندھیرا بڑھتا جا رہا ہے آپ کے دین کی نورانیت کا رنگ بدلا جا رہا ہے اے سنتوں طریقہ ابراہیم کے چمکتے چاند روشن چہرے والے سراج منیر آقا ان اندھیریوں کو مٹا کر دین اسلام کی حمایت کرتے ہوئے کفر و بے دینی سے انتقام لے لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ میٹھے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے نور کی آمد, اور نور, کی آمد اور نور کی آمد آقا کی آمد حضور کی آمد اور نور کی آمد مرحبا يا مصطفى مرحبا يا مصطفى مرحبا يا مصطفى مرحبا يا مصطفى صلوا الحبيب صلى الله تعالى على محمد رب